تو دیکھیے جو کل کا آپ کو سبق دیا وہ میں نے الفاظ کے معنی تو میں آپ سے سنتا ہوں اس کے بعد تو کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا کہ الدرس الاول اس میں سے ہم نے پڑھا تھا کتاب قلم ہادہ اس میں سے ما ماہدہ کے ذریعے سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہ تھا کل کے سبق کی مین چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے ہے کہ اادہ اس میں اشارہ میں سے ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب وہ چیز کیا ہوگی مذکر ہوگی اادضہ ایک بات تو ہے کہ حاضہ کے ذریعے سے اشارہ ہوگا کسی مذکر چیز کی طرف اور دوسری حاضہ میں یہ بات ہے کہ حاضہ کے ذریعے سے جو اشارہ ہوگا وہ اشارہ قریب کے لیے ہوگا دور کے لیے نہیں ہوگا جو چیز قریب میں ہوگی اس کے ذریعے سے اس کی طرف حاضہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے ایک بات تو حاضہ میں تھی دوسری دو باتیں آپ کو بتائی تھی ماں اور من کے حوالے سے ایک ہوتا ہے لفظ ماں کا استعمال اور ایک ہوتا ہے لفظ من کا استعمال تو لفظ ماں کا استعمال غیر ضبیر العقول کے لیے ہوتا ہے کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ان کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے اور من کا استعمال ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو عقل رکھتی ہیں اور عقل رکھنے والی دنیا کے اندر واحد اور ایک ہی چیزیں وہ ہے انسان اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہیں ساری کے ساری غیر ضبیر العقول ہیں ٹھیک ہے وہ عقل نہیں رکھتی ان کے اندر شعور ہونا یا دوسری چیزیں ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن عقل نہیں رکھتی تو من کا استعمال ضبیر القول کے لیے جو چیز عقل رکھتی ہو یعنی انسان کے لیے ہے اور ماں کا استعمال غیر ضبل اقول کے لیے ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں غیر ضبی القول ہے تو ان کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر ما ہالا ما حضا یہ سارے کے سارے استفام ہے ماں استفامیہ ہے اس کے بعد ہاضا ہے اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ ماہ ہالا یہ کیا ہے ہاضہ کتاب ان اس کے جواب میں آئے گا کہ یہ ایک کتاب ہے اسی طرح آگے چلتے جائے ہادھا यह یہ ایک قلم ہے कुर्सी کرسی یون یہ ایک کرسی ہے ہادھا مکتب ان یہ ایک طاہی ہے ہادھا بابن یہ ایک دروازہ ہے ہادھا شب باکن یہ کھڑکی ہے ہادھا جدار یہ ایک دیوار ہے یہ تھا عقل کا سبق جی आपको آپ کو ماں اور من کا فرق سمجھ میں آیا ماں کا استعمال اس کے لیے ہوتا ہے غیر ضوی القول کے لیے اور من کا استعمال ضوی العقول کے لیے ہوتا ہے جو چیزیں عقل رکھنے والی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی انسان جنوں کی بھی تو عقل ہوتی ہے کم ہونا یہ تو الگ بات ہے جنو کی عقل ہوتی ہے اللّہ عالم فیاض بات یہ ہے کہ صرف اور صرف عقل کے ذریعے عقل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے باقی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے عقل نہیں رکھی عقل ایک الگ چیز ہے شعور ہونا اور سمجھدار ہونا سمجھ رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے نا عقل الگ چیز ہے شعور الگ چیز ہے جیسے شعور کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے ایک چیز ہے مثلا کہ مرغی ہے مرغی کا بچہ ہے مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اگر تالاب تالاب کے پاس جاتا ہے تو اسے فوراً سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں یہاں جاؤں گا تالاب کے اندر تو میری موت ہے اسے موت سامنے نظر آتی ہے اور وہ اس کے اندر نہیں جاتا لیکن ایسے ہی بتخ کا بچہ جو ہوتا ہے بتخ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر تالاب کے پاس جاتا ہے تو وہ فوراً اس کے بیچ جاتا ہے اسے پتہ ہے کہ میرے جو بڑے ہیں انہوں نے تیرنا ہی ہے وہ تیر رہے ہیں تو میں بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر جاؤں گا تو تیرنا سیکھوں گا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شعور ہیں عقل نہیں ہے عقل صرف اور صرف اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے اور جو چیزیں انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں اور جو چیزیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں ان میں سے ایک بنیادی چیز عقل ہے کہ عقل ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ساری مخلوقات میں سے کیا ہو جاتا ہے ممتاز ہو جاتا ہے وہ ان اشیا میں سے ان چیزوں میں سے ایک چیز عقل ہے باقی چیزوں کے اندر کسی بھی مخلوق کو عقل عطا نہیں کی گئی شعور الگ الگ اگرچہ ہے سمجھ میں آئیے آپ کو بات عقل نہیں ہوتی ٹھیک ہے شعور ہوتا ہے اللہ و کبیرہ تو آج کا سبق ہے من کا کہ من کے ذریعے سے سوال ہوگا اس کے بعد ہاضا آئے گا تو اس کے پتا ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے ایک دم سے کہ جب بھی کہ ہم کہیں گے کہ من ہادہ ایک دم سے فوراً میں کیا بات آنی چاہیے کہ یہ جو سوال ہو رہا ہے کم از کم انسان کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہے اس کے بعد آنے والی جو صفات ہوں گی اس کے بعد جو جواب آنے والا ہوگا وہ انسان کی صفات مس ہو گیا انسان کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہوگا تو دیکھیے کہتے ہیں کا سبق حاضر, طالب یہ طالب ہے یعنی طلب کرنے والا ہے اب علم کو طلب کرنے والا ہے طالب علم یا کچھ بھی ہے طالبن یہ طلب کرنے والا ہے یا طالب علم ہے ہاد استادن یہ استاد ہے ٹھیک ہے استاذ جی انسان کے بارے میں جی من انسان کے بارے میں ہاں جی جی امی کا شان ٹھیک ہے نا تو ہادا استاد ان یہ استاد ہے ہاد خادم ان یہ خادم ہے خادم خادم خدمت کرنے والا من ہادا اب من ہادا کے ذریعے سے کیا ہوگا سوال ہوگا جی میں نے کچھ بھی نہیں بولا اس لیے آپ کو آواز نہیں آئی مہیرہ حمزہ اقبال تو بات یہ ہے کہ من کے ذریعے سے سوال ہوگا کہ من ہادا ٹھیک ہے نا من کے بعد جو ہوگا جو بھی سوال آئے گا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کیا ہے اس کے ذریعے سے جو سوال ہو رہا ہے کم از کم عقل والی چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اب سوال کرتے ہیں کہ من ہادا سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا ہے من ہادا یہ کون ہے ہادہ طالبن یہ طالب علم ہے سمجھ میں آئی بات منہادا یہ کون ہے ہاد یہ طالب علم ہے دوسرا سوال من ہادا یہ کون ہے ہاد یہ استاد ہے من ہاد تیسرا سوال خادمن؟ یہ خادم ہے خدمت کرنے والا ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا رجل یہ رجل ہے رجولن ایک مرد ہے من ہا یہ کون ہے ہاد ولاد یہ بچہ ہے سمجھ میں آئی بات اس کے ساتھ ہی آگے ہے ہادہ سعیدن یہ سعید ہے نام ہے سارے ہادہ محمود یہ محمود ہے ہادہ حامد یہ حامد ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہ بتایا کہ من کے ذریعے سے سوال ہوگا کس چیز کے بارے میں زبی القول یعنی انسان کے بارے میں ٹھیک ہے نا من ہادا ہادہ طالب من ہادا ہادھا استاد یہ استاد ہے طالب ان طالب علم استاد استاد خادم خدمت کرنے والا رجل مرد رجل کا ہے مرد کا ہے بچہ سعید نام ہے ہادہ محمود محمود نام ہے ہادہ حامدن حامد بھی کیا ہے نام ہے آگے ہے تمرین تمرین ہم انشاءاللہ العزیز کل کریں گے